اللہ وقفہ وصلاۃ وسلم علیہبادی اسطفیٰ امباغ فعوز بلّہ منشیۃم بسم الرحيم فمن اضلاع ممن قذب اللّہ و کزب بصطقی علیہ صفی جہنمہ مسلکرین قرآن مجید کا چوبیسواں پارہ سورہ زمر کی سایہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات فمن ازلموں سے پہچانا جاتا ہے اس آیا مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ جائے تو اسے جھٹلا دے اس کے بعد فرمایا والذی جا بصقے و صدقہ بھی اور وہ جو حق لے کر آئے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وسد کب اور جو اس کی تصدیق کرے اس سے مراد حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنائے کہم المطون یہی متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں آیا نمبر چھتیس میں ارشاد ہوا علیہ ص اللہ و بکافن کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے بو فون کا بلزینہ اور یہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں اللہ کے سوا اوروں سے وہ یود ہو اور جسے اللہ ہی بھٹکا دے فمال ہوں انہاد کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے اس کے بعد وہ مضمون جو کئی دفعہ آیا قرآن مجید میں پھر دہرایا گیا آیت نمبر اڑتیس میں ولا انصاء من خلق سماوات ولاقول اللّہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ یعنی قریش جنہیں کافر کہا گیا ہے کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا اس سے پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان اللہ کو ماننے کا مان نام نہیں ہے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا کوئی شخص اللہ کو کتنی توحید کے ساتھ خالق کیوں لیکن جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتا اس وقت کو مومک پھیلانے کا حقدار نہیں ہے اس کے بعد تریپن میں ایک بہت خوبصورت ہے لوگوں کو توبہ کی طرف کا ارشاد ہوا یا لا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر کہہ دو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے یعنی نافرمانی کی ہے سرکشی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے انہو الغفور الرحیم یقیناً وہ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے وہ انیب و رب کم اور پلٹو اپنے رب کی طرف توبہ کر لو اپنے رب کی جناب میں وہ اسلم الحو اور اسی کی فرم برداری کو اختیار کر لو من قبل یات یا کم الداب سم الاترون اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے اس سرائے مبارکہ میں قیامت کا نقشہ بھی انتہائی گلوریت انداز میں پیش کیا گیا ہے فرمایا و نفیخ سور اور سور پھونکا جائے گا اور آسمانوں اور زمین کے تمام بسنے والے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جنہیں اللہ چاہے سما نفی اخرا اس میں پھر ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر ایک دفعہ اس سور میں پھونک ماریں گے جگا جگ وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے آنکھیں کھول کر اور پھر فرمایا الْأَرْضُ بِنُورِ بنوربہ اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اب وہ کیا بات ہوگی کیا منظر ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں جانتے ہم ود الکتاب اور اعمال نامے پیش کیے کر دیے جائیں گے وجیا بن نبی اور نبیوں اور گواہی دینے والوں کو بھی پیش کیا جائے گا وقودیہ بین ہم بالحق اور لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے فرما دیے جائیں گے وہم لا لاظلم اور ان پر کوئی زیادتی نہ ہوگی وفیت کل النف سے معاملت اور ہر شخص نے جو کیا ہوگا وہ پورا پورا اسے دے دیا جائے گا اس کا بدلہ وہ عالم وما یا اور جو کچھ بھی انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اور پھر نقشہ کھینچا کہ کافر جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے فتح تب جہنم کا جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور جہنم کا دور داروغہ انہیں کہے گا علم یات کم رسولم من کم یتلون علیہ آیات ربکم کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے تمہارے رب کے جو تم پر اللہ کی آیات دلاوت کرتے تھے وہ لکھا یوم کم حاض اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات کے بارے میں غور نہیں کرتے تھے وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں یس تم ٹھیک کہتے ہو کرتے تو تھے آیا تو کرتے تھے رسول ولاکن حقت کلیمت الزابرین لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کافروں پر ثابت ہو کر رہے گا اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے اور متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے اس کے بعد اہل جنت کا منظر بیان کیا کہ وہ کیسے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے وسیق اللہ تقور رب ہو ملا جنتِ سمارا اور اللہ سے ڈرنے والے بھی اپنے رب سے ڈرنے والے بھی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے اسکاٹ کیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے وفت حاط واؤ یہاں پر حالیہ ہے یعنی پہلے جہنم کے ذکر میں واؤ نہیں ہے یعنی وہ ٹپیکل منظر ہے کسی جیل خانے کا کہ جب کوئی قیدی عین دروازے پر پہنچتا ہے تو پھر دروازہ کھولا جاتا ہے فوراً بند کر دیا جاتا ہے لیکن جب کوئی ڈگنیٹری کسی جگہ پر جانا ہو تو پھر دروازے پہلے سے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں وف ہوتے اور جنت کے دروازے کھلے ہی ہوں گے اور ان سے بھی جنت کا دروغہ کہے گا سلام علیکم انہیں ویلکم کرے گا انہیں سیلیوٹ پیش کرے گا طب تم تمہیں مبارک ہو بہت اچھے ہو تم فتخلوہ خالدین جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سور ظمر سے قرآن مجید کی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے الدین الخالص خالص دین یعنی ایسا دین جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو سر ظمر کے آغاز میں فرمایا گیا تھا کہ فاود اللہ مخلص صلی اللہ الدین اپنے رب کی بندگی کر دین کو پوری کی پوری زندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اب اس کے تین گوشے ایک ایک کر کے بیان ہوں گے انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور خلوص کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اللہ سے مانگا جائے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق کے اعتبار سے خلوص کا بیان سورہ مومن میں آئے گا پھر اسی دعوت کو آگے پہنچانے کا بیان مرکزی مضمون کی حیثیت سے اس سے اگلی صورت سورہ حامی مسجدہ میں آئے گا اور پھر میں پارے میں وارد ہونے والی سورت سورہ شورہ جس پر تفصیل سے گفتگو تو انشاءاللہ شاء میں پارے کے ذمن میں ہوگی اس میں اس دین کا تیسرا تقاضا یعنی دین کو قائم کرنا اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے اس کا آغاز بڑا گلوریس ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے شاندار نام اس کے آغاز میں آئے ہیں فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ بالا دست اور جاننے والے کی طرف سے ہے غافر ضمبی گناہوں کا بخشنے والا قابل التوب توبہ کا قبول فرمانے والا شدید العقاب عذاب کا سخت ذدول اور صاحب کرم لا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے الہل المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر دس میں کافروں کی قیامت کے دن عذاب سے بیزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ جو کیا جائے گا اس کا ذکر ہے ان الزین کفر اکبر فتح فتکفرون کافروں تمہاری آج کی اس بیزاری سے زیادہ بیزاری اللہ تعالیٰ کی اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اس سر مبارکہ میں ایک بہت بڑا حصہ مومنِ عالِ فرعون کی تقریر پر مشتمل ہے اور یہ تقریر قرآن مجید میں کسی بھی شخص کی طویل ترین تقریر ہے جو نقل کی گئی ہے فیرون کو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت اب موس... آپ بادشاہ سلامت آپ موسا اور اس کی قوم کو کب تک کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں یعنی ایمورڈ قومرز میں یہ فساد ہے ان کے ریفرنس سے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کیے رکھیں لیکن اس وقت فرعوم بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں میں بندوبست کر لوں گا ان کا میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے ہیں جو اس کی اس تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں میں ان کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا لیکن ایک سٹیج آئی کہ جب فرعون نے محسوس کیا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اب ایک تجویز پیش کی کالا فرعون و ضرونی اقت الموسا فرعون کہنے لگا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسا کو قتل کر دوں کیوں انہیں اقاف و دینا اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا وہ یزیرا فل ارد الفساد اور زمین میں فساد پھیلائے گا اور موسا علیہ السلام نے کہا انتب ربی و رب کم من کل متقبر لا یومن بے الحساب کہ میں تو تمہاری ان تمام اسکیموں کے مقابلے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر شخص سے کہ جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس پر ایک درباری فرعون کے جو فرعون ہی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا وہ پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا ظاہر نہیں کیا تھا غالباً وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے آج انہوں نے اپنے اس ایمان کا کھل کر اعلان کیا اور ایک طویل تقریر فرمائی جس سے فرعون بالکل بے بس ہو کر لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا کہ بس میں نے تو وہی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جو میرے خیال میں آیا تھا باقی جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی کرتے ہیں تو مومن عل فرعون نے بڑے خوبصورت الفاظ میں پورے دربار کو اور فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا وقال رجلومن عل فرعون یک تم ایمانہ ہوں اب تخت ال رجولن یقو ربی اللہ کیا تم ایک شخص تو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وقت جاک ملبینات تمہارے رب کی جانب سے حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں اور دیکھو اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کی جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا لیکن یاد رکھنا اگر وہ سچا نکلا یوسفکم کم بعد الرزیدم تو وہ جس کا تمہیں وہ وعدہ دلاتا ہے جس کی تمہیں وہ وارننگ دیتا ہے اس میں سے تم میں سے بعض عذاب تم پر آن پڑیں گے سورہ مومن کی آیت نمبر ساٹھ وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کا جس کے اندر دعا کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے وقال و رب کو مدعونی اور تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا انَََ لذیلہ یس تقبرونان عبادت ہی بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے رو کرتے ہیں تکبر برتتے ہیں یعنی مجھ سے مانگنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں سید ہرون جہنم داخلین وہ بے عزت ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا اللہ ہی زندہ اجاوید ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فد مخلصین اللہ الدین لہذا اسی کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے الحمد رب العالمین ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے سورہ مومن کے بعد سورہ حامی مسجدہ کا بیشتر حصہ چوبیسویں پارے میں شامل ہے سورہ حامیم مسجد کے آغاز میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے حامیم تنزیل من ال تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم اس قرآن کا نزول الرحمن الرحیم کی جانب سے ہے کتاب فصلت آیات ہو ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے قرآنً عربین یہ ایک عربی قرآن ہے لِ قومی سمجھنے والوں کے لیے پھر آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوا انذین قالو رب اللہ بے شک وہ لوگ کے جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے سمت قامو پھر اس پر ثابت قدم رہیں یعنی پورے دین کا خلاصہ اللہ کو اپنا رب ماننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن کے تحت اور اس پر ثابت قدم رہنا یہی کل دین ہے تو فرمایا وہ لوگ کہ جو اعلان کریں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں آج کی زبان میں اسی کو شدت پسند انتہا پسند کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو صرف خالق یا الہ نہ مانیں بلکہ اللہ کو اپنا رب مانے اپنا مالک مانے اور پھر اس پر ڈٹ جائے اس سے ہلنے کے لیے تیار نہ ہو تو گویا وہ ایکسٹریمسٹ ہے فنڈامنٹلسٹ ہے تو بے شک وہ لوگ کہ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں تتنزل علیہم المرائے تو اللہ تخاف و اللہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یا موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوں گے انہیں یہ خوشخبری دیتے ہوئے اللہ خافو ولا تحظن کہ نہ خائف ہو نہ غمگین واب شروع بال جنت اللہ کو تم تو بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کے حصول پر کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے نہن الاؤ گم الحیات حیات دنیا ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہے ہیں وہ فل آخرہ اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے تمہارے ساتھی اور پشت پناہ ہوں گے اور آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے بلاکم ما تدعون اور ان ایڈیشن بھی تم جوگ مانگو گے وہ حاضر کر دیا جائے گا یہ دو لیولز ہیں یعنی انسان کی جو فطری اور بنیادی خواہشات ہیں وہ تو الریڈی وہاں پرووائڈ ہوں گی ان ایڈیشن کوئی شخص اپنے ذوق کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق کچھ اور بھی مانگے گا تو بھی وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا بلکہ حاضر کر دیا جائے گا نض من غفور الرحیم غفور الرحیم کی جانب سے مہمان نوازی کے طور پر نزل بھی مہمان نوازی کو کہتے ہیں اور ضیافت بھی مہمان نوازی کو کہتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نزل وہ مہمان نوازی ہوتی ہے کہ جو مہمان کی آمد پر امیجیٹلی کی جاتی ہے اور یہ موقع و محل اور موسم کے مطابق ہوتی ہے کوئی شخص شدید سردی میں آپ کے ہاں آتا ہے تو آپ اس کے لیے ہیٹر آن کرتے ہیں اور گرم گرم چائے یا کافی اسے لا کر پیش کرتے ہیں اسی طرح شدید گرمی میں کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے لیے حسبے استطاعت پنکھا کولر یا ایئر کنڈیشنر آن کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا مشروب لا کر پلاتے ہیں کوئی شخص جو دنیا میں اللہ کے لیے دنیا کی بہت سی نعمتیں اوویل نہیں کرتا اگرچہ وہ اوویل کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ حرام میں منہ نہیں مارتا وہ دنیا کو حرام طریقے سے انجوائے نہیں کرتا اب جب وہ اللہ کا مہمان بن کے آئے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ پرووائڈ کرے گا جو دنیا میں اس پر ریسٹرکٹیڈ تھا مثال کے طور پر لگزوریس گھر ایک جائز اور حلال کمائی میں سے بنانا آلموسٹ محال ہے اسی طرح طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر سجانا ایک ملازم آدمی کے لیے محال ہے جب کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو اسی طرح کسی کو سیکس کی وافر اپرچونٹی ملے لیکن وہ حرام سمجھ کر اسے انجوائے نہ کرے تو اللہ تعالی کے ہاں جب وہ جائے گا تو یہ سب کچھ اسے پرووائڈ کیا جائے گا ان پلنٹی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوگی اور وہ ضیافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں اور پھر اس ضیافت کا بھی پھر اس ضیافت کی بھی سب سے لذیذ ڈش اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی لذت کیا ہوگی اور ہاؤ امیزنگ بڈ اٹ بھی اس کے بعد فرمایا ومن آسن و ممن دعا اللہ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ نے زبان تو سب کو دی ہے لیکن اس زبان کا بہترین استعمال لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو اس کا اعلان فرمایا کہ ومن آسن و قلم من دا اللّہ و عامل ص علن و قعالٰنََََََََََََََََََََن المسلمين وہ اچھے عمل بھی کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں اب اس دعوت کے راستے میں انسان کو جو مشکلات پیش آتى ہیں، انہیں جھیلنا اور برداشت کرنا۔ اور برائی کا جواب بھی نکی سے دینا اگرچہ اسلامی ریاست میں اسلامی قانون کے مطابق کوئی شخص آپ پر زیادتی کرے تو آپ کو اس سے بدلہ لینے کی پوری پوری اجازت ہے لیکن جب ایک دائی کی حیثیت سے آپ آئیں میدان میں تو پھر آپ کو بدلے بدلہ لینا بھول جانا ہوگا بلکہ وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کو پیش کر دو دعوت کا مقام یہی ہے ہاں اسلامی ریاست میں آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑنے کی بھی اجازت ہے دانت کے بدلے دانت توڑنے کی بھی اجازت ہے جان کا جان کے بدلے جان لینے کی بھی اجازت ہے ان دونوں چیزوں کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے یہاں اس کا ذکر ہے دعوت کے اعتبار سے کہ ولا تسطول حسن تو کہ برائی اور نیکی اپنے انجام کے اعتبار سے اپنے افیکٹ کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتی. لہٰذا تم برائی کی مدافعت بھی اچھے طریقے سے کرو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان کل دشمنی اور عداوت تھی آج وہ تمہارا بڑا ہی گرم جوش ساتھی بن جائے گا لیکن اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے انسان کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے تو فرمایا اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی کہ جو بڑے صبر والے اور بڑے نصیب والے ہیں لیکن انسان کتنا ہی پرسیویرنٹ کیوں نہ ہو صابر کیوں نہ ہو کبھی تو انسان ٹیمپر لوز کر ہی جاتا ہے اگر کہیں ایسا ہو جائے تو اس کے لیے بھی انسٹرکشن دے دی گئی فستا عزب اللہ میں شیطان الرضیم تو شیطان مردود سے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا ان نہ ہو العلیم بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے ان آیات کے بعد ایک بڑا اہم مضمون آیا ہے یعنی بعض لوگ شوشے چھوڑنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں یعنی ایک شوشہ جو ہے وہ دانشور چھوڑتے ہیں کہ قرآن مجید میں رحمان کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے یا رب کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے اللہ کو سجدہ کرنے کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا من آیات ہی لئل ون اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن بشمس و اور سورج اور چاند لا تسجدو الشمسی ولا للقمر مت سجدہ کرنا سورج کو اور نہ ہی چاند کو وس جد اللّہ خلق بلکہ سجدہ کرنا اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ان کن تم یا اگر تم اسی کے پوجنے والے ہو بارک اللہ لی ولا کم فرقرانعظیم و نفانی و یا کم بلایات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 ہمتم